عام طور پر عورتوں میں یہ رواج ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد چالیس دن تک عورت ناپاکی کی حالت میں رہتی ہے اس لیے وہ نہ نماز اس لیے وہ نماز ادا نہیں کرتے اور نہ روزہ وغیرہ رکھتی ہے اس کے بارے میں کیا ہے دو چیزیں ہیں ایک ہے حیض ایک ہے نفاس ایک ہے استحادت حیض کی مدت خواتین کے لیے زیادہ سے زیادہ دس دن کسی خاتون کو پانچ دن حیض آتا ہے تو ہمارے فقہ اس کی عادت پر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں اس کی عادت کیا ہے پانچ دن میں حیض اگر ختم ہو جاتا ہے اسے اطمینان ہو گیا کہ خون بند ہو گیا اب وہ پاک ہو گئی چھٹے دن اوسل کر کے نماز بھی پڑھ سکتی ہے روزہ بھی رکھ سکتی اسی طریقے سے نفاظ جو ہے نفاذ چالیس دن سے زیادہ نہیں بچے کی ولادت کے بعد دو چار پانچ دن کے بعد خون بند ہو گیا اس سے اطمینان ہو گیا کہ خون بند ہے تو چالیس دن کا انتظار نہیں کرے گی غسل کرنے کے بعد روزہ بھی رکھے گی اور نماز بھی پڑھے گی یہ جو خواتین میں مشہور ہے کہ چالیس دن تک نفاذ جاری رہے گا ایسا نہیں اگر خون پہلے بند ہو گیا نفاس ختم ہو گیا ایک بار دوسری یہ کہ چالیس دن تک خون آ رہا اور اکتالیسویں دن خون آ گیا اب چونکہ نفاس زیادہ سے زیادہ چالیس دن ہے اب اکتالیسویں دن جو خون آیا تو یہ مرض کی وجہ سے آیا یہ بیماری کی وجہ سے ہے چالیس دن مکمل کرنے کے بعد اب یہ غسل کر کے نماز بھی پڑھ سکتی ہے اور روزہ بھی رکھ سکتی ہے اور جو خون بہتا ہے اس کے مسائل الگ یعنی خون تو بہ اگر وہ ایک منٹ بھی نہیں رکتا نفاس تو ختم ہو گیا لیکن اب وہ معذوری کی حالت میں جو معذور کے مسائل ہیں اسی طریقے سے اس کو نماز اور روزہ کرنا ہوگا لیکن اس پہ نماز اور روزہ جو ہے وہ فرض ہو گیا چالیس دن کے بعد تو لہٰذا نفاذ دو دن میں بھی بند ہو سکتا ہے ایک ہفتے میں بھی بند ہو سکتا ہے اس کے لیے چالیس دن کا انتظار نہیں کریں گے عورتوں میں یہ بات غلط مشہور ہے